وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایک دوسری نعمت دے گا جسے تم پسند کرتے ہو یعنی اللہ کی نسرت و تعیید اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح کامرانی اور اے میرے نبی आप मोमिनों को बशारत दे दीजिए